وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الكريم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں بائیس میں کا آغاز آیت نمبر ایک اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امت مسلمہ سے خطاب ہے اور مختلف موضوعات، عبادات، معاملات اخلاقیات اسی طرح انفاق اور قتال کے موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے اور پانچ طویل آیات بھی اس سلسلے کلام میں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ ایک آیت کا مطالعہ کر چکے البقرہ آیت نمبر ایک سو آیت اس کا عنوان تھا اب ایک اور تفصیلی آیت آ رہی ہے سورت البقرا آیت نمبر ایک اس کو عنوان دیا گیا آیت البر بر کہتے ہیں نیکی کو تو وہ آیت جس میں نیکی کی حقیقت نیکی کی روح نیکی کے لیے موٹیویشن کہاں سے آئے گی نیکی کا جامع تصور نیکی میں کیا اہم پہلے ہے اور نیکی کے جامع تصور میں چوٹی کی شے کلائمیکس کی شے کیا ہے یہ سارے موضوعات ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے یہاں میں تعارف کرا دوں اسراد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب بھی فرمایا اور بارہا اس کو بیان بھی فرمایا تقریباً دو ڈھائی پارے قرآن حکیم کے وہ بنتے ہیں اور چھ حصوں پر وہ مشتمل ہیں اور وہ کتابی شکل میں بھی ہے آڈیو میں بھی ہے ویڈیو میں بھی ہے مختصر بھی ہے مفصل یعنی تفصیل سے بھی ہے نوٹس کی شکل میں بھی ہے آئندہ بھی ذکر آتا رہے گا اس منتخب نصاب میں یہ آیت ایک درس کے طور پر شامل ہے وہاں تفصیلات انشاءاللہ زیادہ ہمیں ملیں گی ارشاد ہوا لئی سل بغ ان وجوہ حکم قبل المشرقی و مغرب صرف اس بات کا نام نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرقی مغرب کی طرف کر لو ولا کن البہ من تو نیکی اس کی ہے من عام اب ولیم ال آخری ول ملا اکتی جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور امبیا پر پس منظر ایک کیا ہے وہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی تو ذرا سی بات ادھر سے ادھر ہوئی تو یہود نے اعتراض کر دی ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئی مادہ یعنی یہ ایک شارٹ سائٹ مینٹیلٹی ہوتی ہے ذہن کی تنگ نظری ذرا ظاہر میں معاملہ اوپر نیچے ہو جائے تو رائے کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو نیکی صرف یہ ظاہر کی چند باتوں کا نام نہیں یہ بھی نیکی ہے کہ نماز کے وقت چہرہ قبلے کی رخ پر یہ بھی نیکی ہے مگر یہ ظاہر کا ایک عمل ہی کل نے کی نہیں ہے اب کل نے کی کیا ہے اس کے تصور کو وضاحت سے بیان کیا جا رہا ہے پہلی بات عمل سے پہلے ایمان کی آئی نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لایا کیوں یہ ہم سمجھتے آئے ہیں سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے ایمان ہی وہ موٹیویشن ہے قوت محرکہ وہ موٹیویشنل فورس ہے جو بندے کو نیکی پر آمادہ کرتی رہے گی چاہے نیکی میں مشکل بھی آئے اور چاہے بظاہر آج نیکی کا اجر سامنے نہ بھی آئے بندہ نیکی کرتا رہے گا کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ کل لازمن اس کا نتیجہ سامنے آئے گا تو ایمان ہوگا تو نیکی کا عمل آگے بڑھتا چلا جائے گا اب بتایا جا رہا ہے کہ نیکی میں پہلے کیا ہے اللہ اکبر اس مقام پر انسانی ہمدردی کا جذبہ وہ بیان ہو رہا ہے نیکی کے ایک مظہر یا مینیفیسٹو کے طور پر فرمایا ولیمس وسا نوفر قاب اور اس نے مال کی محبت کے باوجود خرچ کیا اس مال کو رشتے داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور سوال کرنے والوں پر اور گردنوں کے آزاد کرانے میں چھ کیٹیگریز بیان, گئی، ان, کی بیان کی گئی ان کی تفصیل میں نہیں جا رہے لیکن ایمان کے فوراً بعد نیکی کے بیان میں جو مطلوب جذبہ بیان کیا جا رہا ہے وہ انسانی ہمدردی کا اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی مخلوق پر اپنے مال کو خرچ کرنا یعنی دوسروں کی تکلیف اور دکھ اور درد کو محسوس کرنا اگر یہ نہیں ہے تو بندہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے نیک نہیں ہو سکتا اگر کم از کم دوسرے کی تکلیف اور دکھ اور درد کو محسوس نہ کرے آگے فرمایا واقعام و سلاد و آت زکا اور اس نے نماز قائم کی اور زکات ادا کی یہ نیک آدمی کے بیان کے تسلسل میں یہ نیکی کے جامع تصور کے بیان کے تسلسل میں عبادات کا بیان نماز اور زکات ایمان کی آبیاری نماز سے ہوتی ہے ہر چند گھنٹوں بعد نماز ہمیں کھڑا کر دیتی ہے سورے فاتح پر تھوڑا کلام کر چکے ہیں زکوات کیا ہے کم از کم مال کا خرچ کرنا کم از کم ہاں جیسے 40% پرسینٹ مارکس کہیں بچوں کے پاسنگ مارکسٹی پرسینٹ ہوں یہ کم از کم ہے یہ کافی تو نہیں اسی لیے یہ آیت تلاوت کر کے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا جامعمیسی کی روایت میں شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ ہے زکات سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے یہ آیت تلاوت کر کے حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا زکاة ہے تو سالانہ یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے یہ وہ ایک سیفٹی والو ہے اگر اس سے نیچے چلا جائے مسلمانوں کا معاشرہ تو پھر حیض نوٹ کا گیپ بہت زیادہ بڑھتا چلا جائے گا یہ کم از کم ریمائنڈر ہے کہ اور تمہارا راہ خدا میں خرچ ہونا چاہیے لیکن کافی نہیں ہے۔ ایمان کا بیان آیا، انسانی ہمدردی کے جذبے کا بیان آیا، زکر زکر نماز کا ذکر آیا، ایمان کی ابھیاری ہوتی رہے گی، نیکی بڑھتی رہے گی آگے اور زکات کا ذکر آیا تو خرچ کرنے سے یہ مال مستقل خرچ کرنے کا ریمائنڈر ملتا رہے گا۔ والموفو نبی عہدی اذا عہدو اور وہ جب وعدہ کرتے تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ا کی بیان ہو رہی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے اسلّہ اور یہ تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے سورہ انام کی پہلی آیت اپنے وعدوں کو پورا کرو سورہ بنی اسرائیل آیت 34 ان الحدہ کانا مسولہ بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا حضور نے فرمایا علی السلام بہقی شریف کی روایت لا دین اللہ اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے تو آدمی نیک تب ہے اللہ کی نگاہ میں جب اپنے وعدوں کو پورا کرے پتہ چلا اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ٹھیک رکھے بندوں کے ساتھ معاملہ بھی ٹھیک رکھے اور یاد رکھیے گا میرا اور آپ کا ٹیسٹ میرا اور آپ کا امتحان نماز میں روزے میں زکات میں قربانی میں حج میں عمرے میں کم ہے میرا اور آپ کا امتحان کڑا کدھر ہے معاملات میں بندوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں اور جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے ادا کرتے ہیں وعدے بھی تین اقسام کے ہیں ایک وعدے اس رمضان شریف کی محفلوں میں ہم کریں گے جب جب میں دعا کروں گا میں بھی آمین کہوں گا آپ بھی آمین کہیں گے یا اللہ میں سوز سے بچا لے یا اللہ میں جھوٹ سے بچا لے یا اللہ میں خیانت سے بچا لے ہم سب کیا کہیں گے زور سے کہیں نا آمین یہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ سے یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میرے اور میرے رب کے درمیان ہے کہ نہیں دوسرے وعدے میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں مثال کے طور پر جاب کا اگریمنٹ ہے بزنس کا اگریمنٹ ہے دو کمپنیز کا اگریمنٹ ہے دو ملکوں کا اگریمنٹ ہے سپلائی کرنے کا اگریمنٹ ہے کسی پروڈکٹ کو اینڈ سو آن یہ واد رینٹ کا اگریمنٹ ہے یہ واد لکھے بھی جاتے باقاعدہ کچھ امپلائڈ اگریمنٹ لا کی لینگویج میں کہا جاتا ہے معاشرت کے معاملہ پڑوسی کے ساتھ رویہ رشتے داروں کے ساتھ رویہ گھر والوں کے ساتھ رویہ دین بھی تعلیم دیتا ہے مگر یہ کہ لکھا ہوا نہیں لیکن پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے دین کی بھی تعلیم اور نہ کیا جائے تو اگر کوئی کسی پڑوسی کو تنگ کرتا ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں جس کو تنگ کیا یہ امپلائیڈ اگریمنٹ سب سے بڑا وعدہ ہمارے اللہ سے ہے روزانہ کر رہے ہیں ہر نماز کی حرکت میں پہ دوہرا رہے ابود اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ پوری زندگی جو وعدے کے اندر جکڑی ہوئی ہے اور نیک لوگ کون ہیں اللہ کے نگاہوں میں جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں اور خاص طور پر ان کی صفت کا بیان فی اور وہ بالخصوص صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکالیف میں صبر بڑی پیاری کوالٹی ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے سورف فرقان کے آخری رقو میں پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے اولا ایک ماں صبر اللہ جنت کے بالا خانے ملٹی سٹوری بینگلور عطا کرے گا لوگوں کے صبر کی وجہ سے اتنی بڑی کوالٹی اور رمضان کا مہینہ کیا حضور علیہ السلام فرما شہر الصبر اور صبر طواب حل جنہ. یہ صبر کا مہینہ ہے برداشت کا تحمل کا اور اس کا مطلب جنت کے سوا کچھ نہیں پھر اور غور کرے جتنے اخلاقی رویے ہیں عمدہ ان کو اختیار کرنے کے لیے صبر کی کوالٹی ضروری اور جتنی برائیاں اخلاقی ان سے بچنے کے لیے بھی صبر کا رویہ ہونا بہت ضروری ہے غصے کو ذہن میں لے کر آ جائیں کنٹرول میں ہوگا تو غصے کے آدھار نہیں ہوگا غلط جگہ پر تبھی انسان اچھا انسان کہلائے ورنہ منہ پھٹ اور ہت چھٹ اگر بن گئے تو پھر ماں شمتا بھائی کا شکار ہوگا صبر وہ کوالٹی ہے کہ تمام عمدہ اخلاق کے حصول اور تمام اخلاقی رضاعل اخلاقی برائیاں ان سے بچنے کے لیے صبر کی کوالٹی بہت ہی لازمی کوالٹی یا صفت ہے فرمایا کہ وہ سختی و تکالیف میں صبر کرتے ہیں سختی و تکالیف وہ بھی ہیں کہ پیر میں کانٹا چپ گیا لائٹ چلی گئی یا دو گھنٹے کے لیے کھانا لیٹ ہو گیا یہ بھی صبر ہے یہ بھی تکلیف پر صبر ہے لیکن البقرہ میں پچپن میں پڑھ چکے امت کو کس صبر کے لیے کہا گیا خوف بھوک جان مال پیداوار کے نقصان کے معاملات میں صبر وہ انقلابی سطح کا صبر اور اس کی بھی چھوٹی کیا ہے آگے فرمایا وحین البعص. اور جنگ کے موقع پر وہ صبر کرتے ہیں ایمان والوں کی جنگ بھی ہو سکتی ہاں نیک آدمیوں کے بارے نیک آدمی بڑے اچھے ہوتے ہیں سادہ سے ہوتے ہیں کونے خدرے میں بیٹھے رہتے یہ قرآن کی نیکی کی تاریخ میں یہ بات فٹنی آتی قرآن کی نیکی کی تاریخ میں تو یہ بات پھٹ آتی کہ نیک آدمی باطل کا نظام ختم کرنے کے لیے ظلم کے خاتمے کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی کوشش کرتا ہے نیک لوگ جنگ بھی کرتے ہیں قرآن میں ہم پڑھیں گے سورہ سوریہ علم نمبر 146 46 میں سو چھیاس سن فورٹی سکس کثیر کتنے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی لیکن ابھی تھوڑی دیر میں ذکر آئے گا ایمان والوں کی جنگ مال غنیمت کشور کو شاہی ظلم جبر فتوحات جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتی وہ زمین سے ظلم کے خاتمے اور اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے موقع آئے اس پر فرمایا, صدقو. یہ سچے کانسپٹ کے ساتھ تصور کے ساتھ کوئی نیکی پہ لگے تو وہ سچے ہیں نیکی کے دعوے میں وَا هم المتقون اور یہی متقی ہیں. ایک آیت ہے یہ پانچ طویل آیات میں سے. پوری زندگی اس کے اندر آ گئی اور نیکی کا جامع انقلابی متحرک تصور یہ آیت ہمیں عطا کر رہی ہے بقیہ تفسیرات منتخم جو ڈاکٹر سرارم صاحب رحمت اللہ جو سارے محترم نے بیان فرمایا اس میں کتابی شکل میں اور دیو میں ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تفسیرات ملیں گی آگے فرمایا کہ یا ایہواللذین آمنوا اے ایمان والو کتیب علیکم القصاص فی القتل تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کیا گیا ہے یعنی قاتل کو قتل کیا جائے گا جرم ثابت ہو تو سزا کے طور پر تو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی بدلہ لینا تم پر لازم کیا گیا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت سادہ سے مفہوم کیا ہے جس نے قتل کیا ہے اسی کو سزا میں قتل کیا جائے گا یہ نہیں کہ بڑے قبیلے والا کہتا ہے اچھا ہمارے چار غلاموں کو قتل کر دو ایسا نہیں یہ جہالت ہے یہ ظلم ہے نہ جس نے قتل کیا اسی کو قتل کے بدلے میں یعنی سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہاں فمن عقیص شی ان فتیبہ احسان پر جس سے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو بھلے طریقے پر اس کی پیروی کرے اور اسے عمدگی کے ساتھ ادا کرے کیا مطلب شریعت کی تعلیم ہمارے علم میں ہے قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا ہاں مقتول کے و چاہے تو معاف کر سکتے ہیں اور خون بہا لے لیں گے بلڈ منی وہ قاتل یا اس کے رشتے دار وغیرہ جو بھی ہیں اور کبھی ریاست بھی سپورٹ کرے گی وہ خون بہا لے لے اور معاف کر دے بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے بھائی کہا بڑی پیاری اپیل ہے تو دول کے وارثوں نے ماف کر دیا تو اب خوں بہا ادا کرے وہ قاتل بھلے طریقے پر ادا احسان اور, اور رحمت ہے جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک آداب ہے یہ قسط کا حکم اگلی آیت میں بتایا گیا اس میں تمہارے لیے زندگانی ہے زندگی ہے یا اور تمہارے میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچ سکو کس سے بچ سکو قد غارت گری سے جن معاشروں کے اندر یہ سزائیں نافذ نہ ہوں پھر جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہوتی یہ جو قرآن نے قصاص کا حکم دیا اس کا حاصل کیا ہوگا جو کبھی صدر نکسن نے شاہ فیصل مرحوم سے پوچھا کہ تم بڑی سخت سزائیں سعودی عرب میں دیتے ہو تو شاہ فیصل مرحوم نے کہا کہ ہاں ان کی برکتیں یہ ہیں کہ ہمارے پورے سائد سال میں جو جرائم ہوتے ہیں تمہارے سٹیٹس میں کسی ایک اسٹیٹ میں دو چار روز میں ہو جاتے ہیں یہ ہے ان کی برکتیں سعودی عرب میں رہا اب ذرا وہ لو پروفائل پہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں تو برکتیں ختم ہو جائیں گی لیکن جب وہ الل اعلان بہت سارے ساتھیوں نے شاید مشاہدہ بھی کیا اور جب سعودی عرب میں آپ لوگ رہے ہوں عبرت حاصل ہوتی ہے اور ایک بندہ جرم کرنے سے پہلے دس مرتبہ سوچتا ہے اگر دو ہاتھ میرے اٹھیں گے جرم کرنے کے لیے تو دس ہاتھ میری گردن کو توڑنے کے لیے موجود ہیں جرائم میں کمی اور لوگوں کی حفاظت ان کی جان مال آبرو کی حفاظت وہ یقینی ہوگی ان اللہ یہ ان احکام کی تعلیم ہے باقی مغربی میڈیا سے متاثر لوگ اور مغرب کے ٹکڑوں پر پلے والے ہمارے لبلرز اور یہ اور وہ یہ پھانسی کی سزا کو ختم کرنے اور اس کی باتیں اور بحث کرتے ہیں کسی کی ہمت ہے کہ چائنا کے بارے میں کچھ کہے آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پھانسی کہاں دی جاتی ہیں چائنا میں کوئی بات کرے نا اس کے بارے میں کیوں اکنامک جائنٹ بن گیا ہے تمہارے اس کے ساتھ انٹرسٹ وابستہ ہو گئے ہمت نہیں اور مسلمان شریعت کے نفاذ کی بات کرے تو تم ما اللہ کہو کہ وحشیانہ سزائے یہ بربریت ہے بھئی تمہارے ابا کو کو قتل کر دے تمہارے بیٹے کو کو قتل کر دے اور تمہارے ہاتھ میں قاتل آ جائے تو تم ہار پہنا ہو گیا اس کو اپنے اوپر رکھ کے سوچے انسان تو اندر سے جواب آئے گا اس کے لیے دین دینے فطرت ہے وسیعت کے بارے میں ایک اول اول حکم ناصر کو منسوخ یاد ہے یاد آ رہے کچھ حکم آئے یا حکم آیا بعد میں دوسرا حکم آ گیا. اس کی ایک مثالب آ رہی ہے قطع تم پر لازم کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے ام ترا کا خید نل وسی والدین بل معروف اگر وہ کوئی مال چھوڑے جا رہا ہے تو وسیعت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتے داروں کے لیے بھلے طریقے پر حق یہ لازم ہے متقین کے لیے فمم بد دل بآما سمی اہوف ہے جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد یا اس نے اس کو سنا یعنی وسیعت کو ام نما افمین تو اس کا گنا صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس وسیعت کو دل ان اللہ سمیع العلیم بشک اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے فمن خواف امی موسن جنفاً او اثمن پس جو کہ بصیت کرنے والے کی طرف سے طرف داری بائس ہونا یا گناہ کا خوف کرے فاصلحہ بینہم پھر ان کے درمیان صلح کرا دے فلا اثم علیت اس پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور رحیم بشک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے پہلی بات یہ اول دور کا حکم تھا کہ بھائی اپنے ماں باپ کے رشتے داروں کے لیے وصیت کر جاؤ بعد میں شریعت نے احکام عطا فرما دیے سورہ نسا آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں ترکے کے بارے میں وراثت کے بارے میں احکامات آ گئے وہ رسا کے لیے جو ان کا حق ہے وہ بتا دیا گیا چنانچہ یہ آیت اب منسوخ مانی جائے گی ایبروگیٹیڈ اور وہ حکم ناسخ ایبروگیٹنگ مانا جائے گا جو نسا کے اعتماد گیارہ اور بارہ میں ایک بار دوسری بات وسیعت کی گنجائش اب بھی مگر غیر وارث کے لیے بخاری شریف کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تہائی مال کی حد تک وسیعت کی جا سکتی ہے غیر وارث کے لیے وارثوں کے حصے تو اللہ نے مقرر کر دی نسا کے اعتماد گیارہ بارہ میں کبھی کوئی بہت قریبی دوست ہوتا ہے رشتے دار وہ وارث تو نہیں ہے لیکن آج کچھ دینا چاہتا ہے یا اللہ نے وہ سطح فرمائی بندہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے مخلوق خدا کے خدمت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے اگلی بات کوئی وسیعت میں گڑبڑ کر دے تو وہ خود گناگار ہے وسیع کرنے والا نہیں اور کوئی محسوس کرے کہ وسیعت غلط کر گیا تھرٹی تھری تک تو ٹھیک ہے وہ کر گیا 40% کی تو کتنی اپلائی ہوگی 33.33% تھری .33 اس سے زائد نہیں یا کوئی طرف داری میں کسی کے ساتھ زیادتی کر گیا اور کوئی صلح صفائی کرا دے تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگلا رقو تیئس ورقو ہے سورت البقرہ کا اس کی شان اور اہمیت یہ ہے کہ رمضان شریف کا بیان یہاں ہے رمضان کے فرض روزوں کا بیان رمضان کے روزے جو گریجولی آئے تدریجن احکام آئے ان کا بیان روزے کی حکمت کا بیان رمضان افضل کیوں ہے قرآن کی وجہ سے اس کا بیان قرآن کی صفات کا بیان روزے کیوں رکھوائے جا رہے قرآن کے لیے اس روزے کے نتیجے میں تم اللہ کے بہت قریب ہو جاؤ گے روزہ شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے اس کے بارے میں بیان روزے کی راتوں کے تعلق سے ایک حکم کا بیان رمضان کی راتیں یعنی عشرے میں خصوصاً احتکاف کا بیان سارا کچھ ایک ہی رکو چھ آیات میں باقی عبادات نماز ہے زکات ہے حج ہے عمرہ ہے قربانی ہے صدقات ہیں کئی مرتبہ بیان ہے فروزوں کام یا روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تم متقی بن سکو سعم کا لفظ بڑا قیمتی ہے عرب اپنے ہاں گھوڑے بھی استعمال کرتے تھے زیادہ وہ اونٹ استعمال کرتے لیکن جب لوٹ مار کرنی ہوتی جنگ کرنی ہوتی ہے تو تیز رفتار جانور گھوڑا استعمال کرتے اچھا اب یہ بڑا ہارڈ ٹائم ہوتا ہے جنگ لوٹ مار تو گھوڑے مضبوط چاہیے اسٹیمنا ہونا چاہیے اسٹرینتھ مضبوط ہونی چاہیے تو وہ اپنے گھوڑوں کا اسٹیمنا ان کی اسٹرنٹھ, ان کی قوت برداشت اس کو بڑھانے کے لیے ان کو کئی دن تک بھوکا رکھتے پیاسا رکھتے اور تیز آنجی کے رخ پر ان کے منہ کو پکڑ کر کھڑا رکھتے تاکہ ان کے اندر قوت برداشت بڑھ سکے اس کو کہتے تھے سوم الفرش کیا کہتے تھے سو مل فرس گھوڑے کا کیا ترجمہ کریں گے گھوڑے کا روزہ رات خان بھوکا پیاستا رکھنا وہاں سیلف قرآن نے استعمال کیا ہے تم پر یہ سوم یہ سیام فرض کیا گیا ہے کاہے کے لیے ہم نے بھی فائٹ کرنی کس سے نفس سے بھی کرنی ہے شیزان سے بھی کرنی بگڑے ہوئے معاشرے سے بھی کرنی اور باطل نظام سے بھی کرنی اترنا ہے میدان میں روحانی قوت کو بڑھانا ہوگا اسٹرینتھ کو بڑھانا ہوگا یہ سب ملے گا کس سے روزے سے ایک اور اہم مقصد بات تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے تم نرالے لوگ نہیں ہو کہ جن کو اتنی مشقت والی عبادت دی جا رہی ہے تم سے پچھلے بھی تھے اور ان کا روزہ ہم سے بھاری تھا خاص طور پر یہود کا رات کو سوئے شروع ہمیں کیا کہا سہری کیا کرو اس برا کا سہور میں سہری میں برکت ہے تو ہمیں پھر بھی کچھ آسانیاں دی گئی آگے سے کرائے گا فرمایا آگے تاکہ تم متقی بن سکو روزے کا حاصل کیا ہے تخوا تقوا کا ترجمہ اللہ کا ڈر اللہ کی پکڑ اور آداب کا ڈر اور کا ایک اور ترجمہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا کیوں اللہ کی پکڑ سزا عذاب کس کے لیے جو اس کی نافرمانی کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جی گناہوں سے بچنا روزے کا بہت بڑا حاصل کیا ہے تم کھانا چھوڑ دیتے پینا چھوڑ دیتے زوجین کا تعلق جو کہ عام طور حلال چیزیں حلال چیزیں چیز چھوڑ دیتے ہو تو بابا حرام کو تو چھوڑو اب روزہ وجود کا ہے پورے پینی سے جانے کا بھی ہے زوجین کا تعلق چھوڑ دینے کا نام بھی ہے اب جھوٹ سے غیبت سے خیانت سے بدنظری سے سوچ سے وغیرہ وغیرہ اور سارے گنا ان سے بچنا یہ ہے روزے کا حاصل لال لقم تک تکون تاکہ تم میں تقوا پیدا ہو ایام ماد ادان گنتی کے چند دن تو ہیں ایک رائے یہ کہ اب اول دور کے روزوں کا بیان رمضان کے فرض روزوں کا بیان اگلی سے اگلی ایت میں ائے گا ایت 185 میں اول اول تدریجاً یہ حکم آیا تھا مفسرین کے رائے کے مطابق کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے ایام بیذ یعنی چاند کی 13 14 15 تاریخ جب چاند خاصا روشن ہوتا ہے ان 3 دن کے روزے ہر مہینے فرض کیے گئے اور عاشورہ کا روزہ محرم کی دس تاریخ اب ہمارے دیکھیں محرم کے دس تاریخ کو تو کھانے پینے کا دن سمجھ لیا گیا اور کیا کچھ کھانا پینا اللہ معاف فرمائے چھوڑے اس بحث کو اس بحث میں نہیں جا رہے پہلے روزہ تھا اس کا اور حضور نے پھر بھی ہمیشہ پوری زندگی رمضان کے روزوں کے بعد بھی آشورہ کا روزہ رکھا خیر یہ روزے اول اول فرض کیے گئے اس میں ایک آسانی دی گئی تھی مگر بتا دیا گیا بھائی روزہ ہی رکھو گے تو بہتر ہے تمہارے لیے اب آئیے اس کو سمجھے فرمایا کہ ائیام دنتی کے چند دن تو ہے جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں من ایام اخر تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں یہ چھوٹ اب بھی ہے اگلی آیت میں پڑ لیں گے ان شاء مگر ایک چھوٹ دی گئی تھی پہلے اب نہیں ہے وہ کیا وہ نہ ہوں اور وہ کہ جو طاقت تو رکھتے ہیں مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیا دینا ہوگا کیا مطلب ابھی یہ کہا جا رہا ہے اچھا روزہ نہیں رکھنا چاہ رہے طاقت تو ہے شروع میں ہاں ابھی نہیں شروع میں کہا گیا طاقت تو ہے روزہ نہیں رکھ رہے تو ایک ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا فدیے کے طور پر لیکن فمن تا خیرن فہو خیر اللہ جو خوشی خوشی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اشارے کہ روزہ ہی رکھو اور سنیں وہ خیر اللکم تم تعلمون اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو ترغیب رکھنے کی ہی دلائی جا رہی ہے مگر بالکل شروع شروع کا معاملہ تو ایک چھوٹ دی گئی اگلی آیت وہ چھوٹ ختم اب رمضان کے روزوں کی فرضیت آ رہی ہے شاہر قرآن رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا حد یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے ببیہ اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں والفرقان اور یہ فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام یہ کرائیٹیریا ہے اگر اس سے جڑے رہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ باطین کی ایک بصیرت بھی دے گا صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی رمضان کیوں افضل ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن یہ مہینہ افضل رمضان کا قرآن کریم کی وجہ سے ساری راتیں بھی اللہ کی قدر کی رات کیوں افضل ہے اس میں قرآن کا نزول ہوا یہ اہم نقطہ یہ سجایا گیا مہینہ قرآن کریم کے تعلق سے تبھی تو یہ راتیں گزارے تاکہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو سکے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور مجھے خوشی ہے جو ساتھی لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش کی آپسر سے بھی کہ بھائی تین راتیں ضرور لگا لیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل و کرم سے مستقل یہاں پر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ سجایا گیا رمضان قرآن کے لیے وہ کیا ہے قرآن؟ لوگوں کے لیے ہدایت سواب تو ملتا ہے جب ہم تلاوت کرتے سنتے مگر سمجھ نہیں آتی یہ کوشش ہے محنت ہے اللہ کی توفیق سے پتہ تو چلے بنیادی مفہوم قرآن کا سامنے آ جائے گا اور ذوق و شوق پیدا ہو رمضان شریف کے بعد بھی قرآن کی محفلوں میں آئے قرآن اکیڈمیز کے تحت کورسز بھی ہوں گے اس کی بھی آپ کو دعوت دیں گے تنظیم اسلامی کے تحت مختلف اجتماعات ہوں گے درست قرآن کے حلقے ہوں گے پورا سال قائم رہتے پورے شہر کراچی میں رہتے ہیں الحمد للہ اس کی بھی دعوت دیں گے مگر رمضان میں یہ جشن قرآن کا مہینہ ہے سرحان اللہ جشن نظول قرآن کا مہینہ ہے یہ ہدایت پانے کا مہینہ ہے اس قرآن سے ملے گی یہ قرآن لوگوں کے لئے ہدایت ہے اس میں ہدایت کے روشن دلائل بھی ہے یہ فرقان بھی ہے فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ پس جو کہ تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے یہ فرضیت آگے رمضان کے فرض روزوں کی ہاں وَمَنْ خَانَ مَرِيبًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں فعدت من ایام اخر تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے یہ چھوٹ اب بھی ہے بیماری ایسی کہ اب روزہ رکھے گا تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو بھئی چھوڑ دو روزے کو بعد میں کرو. سفر کی بہرحال مشقت ہوتی ہے اس کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے حالت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو بعد میں قضا کر لینا احادیث سے کچھ تفصیل اور پتہ چلتی ہے خواتین کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں روزہ نہیں رکھنا بعد میں قزا کرنی ہوگی جلد غذا قضا کر لے اسی طرح وہ خواتین جو حاملہ ہوں प्रेग्नेंट ہوں بہرحال وہ بچہ جو وجود میں پل رہا ہے اس کے اس کے لئے غزہ ضروری ہے اب ماں کے وجود میں جائے گی تو بچے کو غذا ملے گی تو چھوڑ دو بعد میں لیکن قضا کرنا اسی طرح ہماری وہ بہنیں جو بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں بچوں کو غذا تو چاہیے ہے اب ماں کے وجود میں غذا جائے گی تو بچے کو ملے گی تو اگر مشقت ہے وہ فیڈ کرانے میں تو روزہ چھوڑ بعد میں قضا کرنی ہوگی یہ دین فطرت ہے خوبصورتی ہمارے دین کی بدلتے حالات کے اندر ریلیکسیشن ملتی مگر ریلیکسیشن وہ جو اللہ نے ریلیکسیشن عطا فرمائی ہو آگے اسی کو فرمایا یورید اللہ بکم السر والم السر اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا مشکل فرمانا نہیں چاہتا چاہتا تو پورے سال کے روزے دے دیتا فرض کیا کر لیتے لیکن نہیں ایک مہینہ اس میں بھی کیا صبح سے لے کے غروبے آفتاب تک اس میں بھی کیا کہا یہ, یہ چھوٹ تمہارے پاس دستیاب ہے اس میں بھی حضور نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم سہری کرو بالکل آخری حصے میں اور افطار کرو بالکل وقت پر آسانی ہے آسانی. اور بھی بہت ساری آسانی ہے یہ کچھ میں نے اشارے آپ کے سامنے کیے ہیں اللہ ہمیں تمام روزوں کو پورے ذوق و شوق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ضمن ان لوگوں کے لیے جو ہڈے کٹے ہونے کے باوجود صحت مند ہونے کے باوجود جانتے بوجھتے روزہ چھوڑتے ہیں فکر ہی مسلط اپنی جگہ کیا اس کا معاملہ ہے ایک روزہ قضا کرنا اور ساٹھ روزوں کا کفارہ دینا ایک جان بوجھ کر چھوڑا گھر تو یہ تو ہے فقہی مسئلہ ساٹھ کا کفارہ اور ایک روزے کی قضا کدھر ہو گئے جی اکسٹھ اللہ اکبر یہ تو ہے فقہی مسئلہ جو فقہ نے بیان فرمایا اور اس کی شدت کو حضور نے کیسے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مصنف احمد کی روایت ہے جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی رمضان شریف کا چھوڑ دیا جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی رمضان شریف کا چھوڑ دیا اب وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا ایزالہ اس کا کمپنسیشن ممکن نہیں ہے اللہ اکبر آگے فرمایا بلی تک میر العیدت اللہ علامہ متا کہ تم گنتی پوری کر لو یہ اہم نقطہ رہا ہے گنتی پوری کرنا رہ گئے سفر بیماری خواتین کے اپنے معاملات کی وجہ سے گنتی پوری کرنا کیوں بلی تو اللہ علامہ اور تاکہ اللہ نے جو جی تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تم شکر ادا کرو روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لئے اس قرآن عظیم کی نعمت عظیمہ پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سمجھ رہی ہے وقت اس کے لیے رمضان سجایا گیا اس کے لیے روزے رکھوائے جا رہے اور یہ رات کی تیراکی کہے گے کہ نہیں اسی قرآن کے لیے ہے قرآن ہی قرآن قرآن ہی قرآن قرآن ہی قرآن ماہ رمضان یہ فوکل پوائنٹ ہے اور اگر اس کو مس کر رہے لوگ تو پھر بہت مس کر رہے ہیں بہت مس کر رہے ہیں ہماری محنت کا ہی گیری اللہ کے فضل و کرم سے ہم تلاوت بھی سنیں ہم ترجمہ بھی سمجھیں تشریح تھوڑی سامنے آئے ہدایت بھی ملتی جائے دلوں کے زنگ بھی دور ہو جائیں اور ہماری روح کی تقویت کا بھی باعث ہو جائے یہ ساری محنتیں اس لیے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب سنیے اس روزے کا حاصل وہ جو ہم نے ابتدائی گفتگو میں ایک بات کی تھی کہ اس روزے سے ہماری روح بیدار ہوتی ہے اور یہ روح اللہ کی طرف سے اس میں ایک ارج طلب تڑپ ہے اللہ سبحان و تعالی سے تعلق کی اگلی آیت میں اسی کی طرف ایک اشارہ فرمایا وہ ادا کا عبادی قریب اور سلام جو میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو بے شک میں تو قریب ہوں اللہ اکبر اللہ کتنا قریب ہے سورہ قوف میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر سولہ میں نہل اق من رب و ارحیم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے اللہ اکبر اللہ ہم لوگوں سے ہم سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس کا احساس روزے کی حالت میں ہوتا ہے جب رو بیدار ہوتی چلی جاتی ہے اور اللہ کی شان کریمی دیکھیے آگے اللہ فرماتا ہے جب جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں قبول کرتا ہوں قبول کرتا ہوں لیکن شرط کیا ہے فلیت سجیب بولی پسندیں چاہیے میرا حکمانے مجھ پر ایمان رکھے لح اللہ یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں یہ بہت اہم نقطہ ہے اٹس اے ٹو وے ٹریفک کل ہم نے پڑھا تھا سورت البکرایت ون ففٹی جمعے کے خطبے کے آخر میں, فذکرونی تم مجھے یاد میں تمہیں یاد کروں گا اللہ فرماتے تم چاہتے جی کی بہت ساری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ مسئلہ ہے کیا دعاؤں میں کمی ہے حج میں عمروں میں جمعے میں رمضان میں تاقراتوں میں ختم قرآن کی محفلوں میں ہر میں مگر امت کے کی مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے نا کی وجہ سے اللہ کہتے تم میں تمہاری سنوں تم بھی تو میری سنو تم بھی تو میری مانو میری مانو مجھ پر ایمان رکھو سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کہتا ہے مجھ سے ٹرمپ سے نہیں آئی ایم ایف سے نہیں ورلڈ بینک سے نہیں کافروں سے نہیں باغیوں سے نہیں اللہ کے سرکش بندوں سے نہیں اللہ کہتا ہے مجھ پر توقل کرو تب میں تمہاری سنوں گا ٹریفک تو میری مانو میں تمہاری مانوں گا لا اللہ تاکہ وہ ہدایت پائیں اور حدیث شریف میں ہم نے کیا سمجھا تھا ابتدائی دنوں میں ابتدائی بلکہ راتوں میں ان محافل میں اللہ فرماتا ہے اس روزے کے نتیجے میں اللہ ہی بندے کو مل جائے گا حدیث قدسی بخاری شریف میں اومولی و انا اجزی اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا خاص بدلہ اور دوسرے انداز میں روایت یوں پڑی گئی و انا جزا بھی اللہ سلحان فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس بدلہ ہوں اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی بندے کو مل جاؤں گا۔ اگے فرمایا کہ لعلہم يرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ او حلل لكم ليله الصيام رافته الى نسائكم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا هن لباس لكم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو۔ تاریخ انسانی کا خوب خوبصورت ترین لفظ لفظ لباس سے ماشاءاللہ اللہ ہاری چہروں پر اللہ آپ سب کو مسکراتا رکھے جی لباس کا لفظ اللہ نے استعمال کیا بڑی طویل ایک آیت ہے اور اس کے درمیان میں جملہ آیا استاد محترم ڈاکٹر سرا صاحب نے فرمایا رحمت اللہ علیہ بات دل کو بھی لگتی ہے قرآن حکیم کے بعض بڑے گہرے فلسفیانہ اور حکمت بھرے مضامین مختصر الفاظ میں طویل آیتوں کے درمیان میں آئے ہیں جیسے کہ یہ جملہ لباس لکم کا ہوتا ہے میرے اپ کے جسم سے فزیکلی سب سے قریب ترین شے بالکل لگی ہوئی کیا ہے لباس اللہ ایک شہر اور بیوی میں اتنا قرب دیکھنا چاہتا ہے کیا ہے لباس موسم کی شدت سے مجھے اور اپ کو بچاتا ہے کیا ہے لباس میری اور اپ کے جو عیوب ہیں نا ہاتھ پہ کٹ لگا ہوا ہے کپڑا اوپر اگے چھک گیا عیوب کو ڈھانپتا ہے کیا ہے لباس زینت کا باعث ہے کیا ہے لباس سکون کا باعث ہے کیا ہے لباس لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے اور اگر لباس پر دھبا لگ جائے تو پورے محلے کو دکھایا نہیں جاتا خاموشی سے تنہائی میں اس کو صاف کر لیا جاتا ہے آج اس لباس میں دراڑے بہت آ رہی ہیں آج اس لباس میں دوریاں بہت ہو گئی بہت کچھ اس کے درمیان میں ان ہو رہا ہے آج ہم ہمارے گھرانوں میں زوجین میں قربت واقع تن ہے کہ نہیں یہ چیک کر لیں کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے عام فون ہوں یا اسمارٹ فونز ہوں ان کے پاس ورڈ یا پاس کوڈ پتا ہے کہ نہیں میں رائٹ ہو چیک کر لیں بہت حساس بات میں نے کہہ دی ہے اللہ مجھے بھی میں عمل پہ رہا ہوں اس پر الحمد اور اللہ ہم سب کو توفیق تطا فرمائے یہ قرب اللہ تعالی ہمارے گھروں کو مضبوط فرمائے دجال کا بھی آخری حملہ اسی میں دراڑ ڈالنا شیطان بھی توڑنا چاہتا ہے گھروں کو اور شیطان کے پیچھے چلنے والے وہ یہود بھی کس چکر میں پڑے گھرانوں کو توڑنے کے چکر میں لباس اللہ اتنا قرب دینا چاہتا ہے اللہ ہمارے گھرانوں کو مضبوط فرمائے اور ہر طرح کی جو فتنوں کی باتیں ہیں شیطانی حملے ہیں دجالی حملے ہیں بے حیائی کے کام ہیں اللہ ہمارے گھرانوں کی نسلوں کی اس سے حفاظت فرمائے اچھا جی بات کیا تھی روزے کی رات میں زوجین کا تعلق تمہارے لیے حلال ہمارے لیے حلال بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا بھائی ان کو منع تھا اللہ اکبر رات کو سوئے روزہ شروع اور رات کو بھی تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے وہاں تھی ہمارے لیے اللہ نے آسانی فرمائی ہے اب ایک صحاب کرام کو پیش آ رہا تھا اس کا بیان علم اللہ, انکم تم تختانون اللہ کے علم ہے کہ تم اپنے آپ سے کچھ خیانت کر رہے تھے فتح علیکم اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی وعفا عنکم تم سے درگزر فرما دیا کیا مطلب صحاب کرام کو خدشہ تھا ارے ان کو منع تھا شاید ہمیں بھی منع تو نہیں ہے اس شاید کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا تھا تو یہ خطا تھی نا کلیئرٹی ہونی چاہیے شبہ چھوڑنا چاہیے کلیئرٹی ہونی چاہیے اللہ نے فرمایا کہ فتاب علیکم اللہ نے نظر کرم فرمائی و عنکم اور اللہ نے معاف کر دیا یہ صحابہ کے واقعات قرآن کیوں بیان کرتا ہے ارے ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہوتا ہے ہمارا رب کتنا کریم ہے اور یاد رکھیے گا جب جب میرے اور آپ کے رب نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا کوئی ذکر فرمایا کوئی خطا کا ذکر فرمایا فورن معافی کا اعلان فوراً رضا کا اعلان اب جو صاحب پر انگلیاں اٹھا رہے اپنے ایمان کی خیر بنائے اللہ کا کلام تو کہتا وافا اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا فل آنا شروع ان سے تعلق قائم کرو مکم اور اللہ نے جو تمہارے لیے طے کر دیا اس کو طلب کرو کیا مطلب اولاد کا حصول جی نکاح کا ایک مقصد جہاں زوجین کا سکون حاصل کرنا بھی ہے ایک دوسرے سے وہیں اولاد کا حصول بھی اور آج کیا ہو رہا ہے جی بچے دو ہی اچھے ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں یہ بھارت کے نارے اللہ اکبر اور میں کیا کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں میری کے اوقات ہے میں تو حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں بچے زیادہ ہی اچھے ہمیں کہہ رہے ہیں بچے کم اچھے ہم کہہ رہے ہیں بچے زیادہ ہی اچھے اللہ اکبر اس محفل کو دیکھیے آپ یہ نکاح کے نتائج ہیں یہاں کو دادا داد نانا بھی ملیں گے پردے میں دادی اور نانیاں بھی ملیں گے یس سنو اور آپ کو پوتے اور پوتیاں نواسیا اور, اور نواسیا بھی مل جائیں گے یہاں پر یہ نکاح کی برکتیں اور ایک وہ معاشرہ بےچارا جاپان کا چودہ بوروں پر ایک نوجوان بچا ہے ایک وہ معاشر ہے فرانس کا بورڈ ہے سب سے زیادہ ادھر جوان سب سے کم ادھر اس لیے کہ نکاح سب سے کم وہاں پر ہو رہے ہیں پتہ نہیں بےچارے چیخیں گے چلائیں گے بیس پچیس سال کے بعد اور یہ ہماری معاشرت ہے کہ نکاح کا انسٹیٹیوشن موجود ہے میں نے جملہ کہا بچے زیادہ ہی اچھے کس کی بنیاد پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کے اپنے اس امتی پر فخر کروں گا جس کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا باقی اللہ کی دین ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے شارہ سورہ شورا ہے فورٹی نائن میں جس کو چاہے اللہ بیٹے دے جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے دونوں دے جس کو چاہے نہ دے مگر یہ تحریک چلانا کہ بچے کمی اچھے بچے دو ہی طے یہ یہاں تک اور واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید یعنی پوپھنا صبح صادق ہونا بس جیسی صبح صادق ہو رہی ہے سہری کا وقت ختم ہو رہا ہے یہ شہری کرنی چاہیے بعد رات کوئی کھا کے تھوڑا لیٹ جاتے ہوں گے نہیں حدیث شریف میں آتا ہے چند گھوٹی آدمی پی لے لیکن شہری کا اہتمام بالکل آخری حصے میں کرنا چاہیے ثم پھر رات تک روزہ پورا کرو رات سے مراد یہ غروب آفتاب ہے. غروب کے ساتھ یہ رات شروع ہو جاتی ہے اور حدیث شریف میں آیا کہ جیسے افطار ہو جائے فوراً افطار کر لیا کرو جب تک میری امت حضور علیہ السلام نے فرمایا افطار وقت پر کرے گی وہ برکت رہے گی ولا شرو ہن وا کی فون افل مساجد اور ان سے یعنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنا جب تم اے اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں لیجیے اعتقاف کا ذکر بھی آ گیا آخری عشرے میں و سنت رہی نبی ارحی سلاۃ السلام کی جن ساتھیوں کی اس سہولت کا معاملہ ہو کو کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آسانی اور توفی عطا فرمائی تو احتکاف کے اندر آ اب وہ تعلق رات میں بھی قائم بیویوں سے نہیں ہو سکتا تل کا حدود اللہ فلاں تقرر یہ اللہ سامان تعالیٰ کی حدود ہے ان کے قریب بھی کولسٹر کا اس کاٹ کا ایشو ہے شوگر کا مسئلہ ڈاکٹر کے اوپر پورا اعتماد کر کے آند کر کے ہلال چھوڑ دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں ریڈ سگنل سے دور تو رہو بس اللہ ہمیں اللہ کی ذات کا یقین عطا فرمائے دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب بنا جانا اللہ اسی طرح اللہ اپنی آیات اور احکام کو واضح فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی بنیں اب یہ تقویٰ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا وہ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور ایسے شریف میں آتا ہے اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے اب یہ اگلی لگلی آئی میں بیان ہو رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا بَيْنَكُمْ بِالباطل اور اپنے مال یعنی اپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ بطل حکامی اور اسے حکام تک بطور رشوت نہ پہنچاؤ لکلو من فریقل اتنی ون تم تعلمون کہ تم جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہوئے لوگوں کے مال میں سے کوئی حصہ کھا جاؤ حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ اور لوگوں حکام تک حکمرانوں تک رشوتیں پہنچا کر لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرو یہ کیا ہے اگر یہ حرام نہیں چھوٹ رہا تو چیک کر لے کون سا روزہ رکھا ہم نے حضور نے فرمایا علیہ السلام بخاری کی روایت جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی عادت نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا سنن نسائی کی روایت ہے کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا تو روزہ کیا ہے حلال چھوڑا حرام کو بھی چھوڑو اور تقوا تبھی پیدا ہوگا اور تقوا کا اظہار بہت بڑا کس ہوگا بندہ حرام سے بچنے والا بنے کم پہ گزارا کر لیں کچھ پہ قناط کر لیں حرام سے اپنے آپ کو اپنے گھرانوں کو بچائیں نے فرما سلام صحیح مسلم کی روایت حرام مال کے ساتھ بندے کی دعا تشریح میں ہے چاہے عرفات میں کھڑا ہو کے دعا کرے چاہے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کرے وہ وجود میں ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اللہ حلال پر ہم اکتفا کرنے اور حرام کے ہر شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے